بڑی آواز سے نہیں بلکہ دھیمی آواز سے اگر وہ سلام بھی پڑھنا تو دھیمی آواز مناسب شور شراپا ٹائپ کا نہیں بعض لوگ اس کو غلط بھی بیان کرتے مثال کے طور پر بعض صحابہ کرام علی مریدوان جن کی آواز بلند تھی جس کو ہم کہتے ہیں جہیرو سوت وہ حضور کے دربار میں آن کر اپنی آواز بلند کرتے تو اپنا بدعا آرام سے بھی بیان کیا جا سکتا بادلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اتنی زور سے بیان کرتے کہ پوری گلی میں آواز چلے حالانکہ دو ہی آدمی باتیں کرتے ہوں گے مگر سارے گلی والے سن لیں تو ایسے حضرات حضور کے دربار میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوا کہ میرے حبیب علیہ السلام کے دربار میں لوگ ایسی آواز بلند کریں تو اللہ تبارک و نے آئےت نازل فرمائی اے ایمان والوں جب تم ہمارے نبی علیہ السلام کے دربار میں آؤ تو خبردار اپنی آوازوں کو ہمارے حبیب علیہ السلام کی آواز کے سامنے پست رکھا کرو اور اگر تم نے ایسی گفتگو کی جیسے آپس میں ایک دوسرے سے لوگ گفتگو کرتے ہیں کبھی ہماری آواز بڑھ جائے ان کی آواز بڑھ جائے اگر تم نے بلند آواز سے ہمارے حبیب علیہ السلام کے سامنے گفتگو کی انتہ بتا آمالوں تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے وہ ان تم لاتا شروع اور تمہیں پتا بھی نہیں لگے کوئی آدمی اگر زور سے حضور کی خدمت میں آواز سے گفتگو کرے سارے زندگی کے اعمال ضائع ہوگا حج زکوات خیرات سب کے سب ضائع ہو گئے تو کتنا بڑا نقصان ایک بات تو ہی دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی توقیر اور تعظیم کتنی فرض کی کہ نماز حج روزہ جیسی اہم عبادتیں سب کے سب ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے اپنی گفتگو حضور کے سامنے بلند آواز سے کی اب تفسیروں میں ہے بعض ایسے صاحب کے جن کی آواز قدرتی طور پر ذرا بڑی ہوتی انہوں نے آنا چھوڑ دیا حضور کے دربار کہ ایسا نہ ہم آئیں آواز نکل گئی تو انتخباتی چلے جائیں چھوڑ دیا انہوں نے آنا پھر جب لوگ آنے لگے تو اتنی دھیمی گفتگو کرنے لگے کہ حضور علیہ السلام کو بار بار پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو تب جا کر کے بات ان کی سمجھ میں آتی اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی کہ صحابہ کرام نے اتنی ادب اور اتنا توقیر حضور کے سامنے آواز بہت پست کر کے گفتگو کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں بے قاعد نازل فرمائی ارشاد باری تعالی ہوا ان لدی نہ یو دونہ اسواتا ہوں امدا رسول اللہ اور اے میرے حبیب علیہ السلام وہ لوگ جو تیرے دربار میں آتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں رس کلو بہم مغفرتوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تقوی اور پرہیزگاری اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا اور مغفرت اور اجر عظیم بھی انہیں کے لیے ہے ٹھیک ہے صاحب اور آئی جب لوگ نیا نیا اسلام لاتے تو آداب دربار رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں ہوتے کچھ خطائیں ان سے ہو جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے حضور سے ملنے آپ آرام فرما رہے تھے انہوں باہر سے آواز دے دی کسی سے ملنے آیا تو زمان میں نہ گھنٹی ہے نہ کچھ ہے تو کیسے آدمی ملے باہر سے آواز دے دی اللہ کو سپنا گوار ہو کوئی ہمارے نبی کو باہر سے آواز دے یہ آیت نازل ہو گئی فرما ان لدینہ یونا دوں نہجرات اکثر احمل اور میرے حبیب علیہ السلام جو جد کو تیرے حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں اکثر لوگ اس میں عقل نہیں رہتے ان کو بے عقل کا چلیے اب ملاقات کیسے اے آخر ملنے آیا وہ حضور علیہ السلام سے دور و ذرا سے تو ملاقات کیسے کنڈی کھڑکھا ہے چلائے آواز دے کیا اختیار کرے سنی وہ ادب بھی سنی قرآن کی آیت ولو ان سبر صبر کر کے کھڑا رہے ہیں. کب تک کھڑا رہے ایک دن نہ نکلے دو دن نہیں نکلے کب تک کوئی لیمٹ نہیں آلو اناؤ مسبرو کب تک کھڑا رہے ہتہ تخروجا الم جب تک ہمارا حبیب خود باہر نہ نکل جائے ولو اناؤ مسبرو اس وقت تک صبر کر کے کھڑا رہے ہتہ تخروجا الم جب تک ہمارا حبیب خود نہیں نکلتا لکانا خیر اللہ یہی تمہارے حق میں بہتر واللہ غفور رہی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بخشنے والا مہربان اب سے اب یہ آگئی اب کیا حضور علیہ السلام کے دربار میں حضرت بلال ازان نہیں کہتے ازان تو کہتے تھے اس کا مطلب ہوا کہ استثنا ہے نا کچھ نہ کچھ کیا حضور علیہ السلام مسلح پہ ہوں تو حضرت بلال اقامت نہیں کہتے تھے؟ اقامت تو کہتے تھے حضرت بلال اس لیے دینی امور کا جو ہے وہ اس کا استثنا ہے ٹھیک ہے میں میں کے کے کے تو نے لوگ اور بڑی ویڈیو بنا کھڑے ہو کر کے دربار ایک صاحب کو میں نے دیکھ اتنی زور سے بول رہے ہیں کہ میں نے ان کو پکڑ کر شکل تو پاکستانی لکھ دے پاکستان پاکستانی لوگ تو میں نے کہتے تم حضور کے دربار میں اتنی ٹیلی فون پر بلند طریقے سے گفتگو کر تو کہنے لگے مجھے معاف کر میں میں کیا معاف کروں وہاں میں معاف کرنے والا کو تو وہاں تو اتنا ادب چاہیے کہ حدیث شریف میں کہ صحابہ جب حضور کے دربار میں بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے راوی کہتے ہیں جیسے ان کے سر پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے کہ ذرا ادھر کیا اور چڑیا اڑ گئی ایسے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. تو ادب کا مقام ہے یہ اور حضور علیہ السلاط وسلام کی شان میں زرعی سے بھی ادبی جو ہے وہ عزیزان گرامی ایمان جانے کا باعث بن جاتی اور کوئی سا پوچھیں اس میں دیکھ لوں پہلے میں کیا